شرو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الرحمن علم القرآن خلق خل علمه علم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسكدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة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 تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے ربر شریف ربر بہین وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹ لوگے اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں دونوں میں ایک کارڈ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے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 جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات با جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹ فی گے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 اے دونوں جماعتوں ہمن قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو بسلطان لاؤ گے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 طلب النواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان آله جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميدان گنہ گار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکر لیے جائیں گے تو تم اپنے پروردیگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے یہی وہ جہنم ہے جسے گناہ گار لوگ جھٹلاتے تھے وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے تو تم اپنے پروردیگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے وَلِمَن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 مُتَّكِئِينَ عَلَى خُرُوشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ نَدَى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمْ نَخَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا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 تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جاؤ گے ہل جا ال کبھی آئیے کم چکی گل د ج کبھی آئیے آئی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 تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹ لا ہوگی عینان میں آئی ننی نب حو کری بن سی بالخيام فبي اي الاء ربكما تكذبان لم يطمث انس قبلهم ولا جان فبي اي ربكما تكذبان متكئين رو ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹ رہا ہوگی